و اشہد محمد ان ابدول امہ بادب اللہ من شیف الرجیم سیق الصفہ امن اللہ سما بل عن قبلۃ ملتی کانو علیہ کلّاہ مشرق و المغرب یادی میشا سرطم مستقيم. سیقول الصفہ او عن قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ماولم کس چیز نے پھیر دیا ان کو عن قبلتهم ان کے قبلے سے اللہ تی وہ قبلہ کانو علیہ جس پر وہ پہلے تھے کل اللہ مشرق و المغرب کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے یہدی دی میشا ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اللہ سراتم مستقیم سیدھے راستے کی طرف یہ موضوع شروع ہو رہا ہے دوسرے پارے کا آغاز ہے تحویل قبلہ کا موضوع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں محمدی شریعت میں جو پہلا نسخ ہوا ہے وہ تحویل قبلہ کا تھا قبلے کو تبدیل کیا گیا یہ پہلا نس کا حکم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جب آپ مکہ میں تھے اس وقت بھی آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرتے تھے اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو براب بن آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ سترہ مہینے مدینے آنے کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حکم ہی یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے یہی حکم دے رکھا تھا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے نماز میں قبلہ اس کو بنانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں یہ معمول تھا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ نماز پڑھتے یہ بیت اللہ سامنے ہوتا لیکن رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تو مکے میں آپ کا یہ معمول تھا تو جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر یہ تبدیل ہو گیا سلسلہ کہ بیت المقدس جو ہے وہ شمال میں بنتا ہے جب کہ مکہ جنوب میں بنتا ہے تو یہاں بھی حکم یہی تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے خواہش کرتے رہے اے اللہ قبلے کو تبدیل کر دے آپ کی پسند یہی تھی کہ یہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ ابراہیمی قبلہ مقرر کر دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی دعا تھی پسند تھی تو آپ دعا کرتے رہے لیکن جب تک حکم نہیں آیا تبدیلی کا اس وقت تک آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اسی رقوع میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی ذکر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کا بھی ذکر ہے تو آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ یہ بیقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے یہ پروپگنڈے کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ قبلہ اگر درست تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تو اس کو کیوں تبدیل کیا گیا اور اگر یہ درست نہیں تھا تو پھر اس کو پہلے اختیار کیوں کیا گیا تو یہودیوں کی طرف اشارہ ہے یا باقی لوگوں کی طرف بھی کہ جو یہ بحثیں کریں گے یہ پروپیگنڈا کریں گے یہ شور مچائیں گے لیکن اس شور کی اس پروپیگنڈے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بے وقوف لوگ لگے ہی رہتے ہیں اس قسم کی باتیں کرنے پروپیگنڈے کرنے کے اندر تو اس کی پرواہ نہیں پرواہ اس کی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کے حکم کی اہمیت ہے دیکھیے یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہ تقریباً تیسری آیت ہے کہ جس میں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے جو دو آیتیں ہیں وہ یہود اہل کتاب کے ساتھ جو معارضے کی کیفیت ہے جو شکوک و شبہات کو پیش کرتے تھے جو اعتراضات کرتے تھے جو شریعت کی مخالفت کے ان کے رویے تھے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے گویا کہ تحویل قبلہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے اہم مسئلہ اطاط ہے اہم مسئلہ یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کریں اللہ تعالیٰ جدر چاہے حکم دے دے مشرق کی طرف دے دے مغرب کی طرف دے دے شمال کی طرف دے دے جنوب کی طرف دے دے سب جہتیں اس کی ہیں مشرق مغرب اس کے ہیں یہ کائنات ساری اس کی ہے لیکن یہودیوں کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے ہر حکم کا انکار کرنا ہر حکم کے اندر تاویلیں کرنا اور گنجائشیں نکالنا پھر اسی طریقے سے اعتراضات کرنا یہ ان کا رویہ تھا ان کے رویے بیان ہو رہے ہیں تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی جائے کہ تم نے یہودیوں کے رویے اختیار نہیں کرنے جس طرح یہ مقابلے میں اختلاف میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں جی اور اپنی عقلوں کو ہاں جی اپنی خواہشوں کو انہوں نے دین بنا کے رکھا ہوا ہے ہاں جی تو یہ لوگ جو ہیں ان کے رویے غلط ہیں مسلمانوں تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت والا رویہ اختیار کرنا ہے تم نے یہ مخالفت والا پروپیگنڈے والا شکوک و شبہات پیش کر کے تشکیل پیدا کرنے والا رویہ تم نے اختیار نہیں کرنا یہ بات پہلے کہی گئی ہے تحویل قبلہ کا حوالہ دے کر اس بات کو زیادہ اہمیت دی ہے اور تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ بعد میں آیا ہے اور فرمایا سیقول صفاہ امن الناس یہ بے وقوف لوگ یہ باتیں کریں گے سفی کی جماح یہ پچھلے درس میں یہ سبکار آ چکا ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفحت جو ہے یہ رشد کی ضد ہے رشد کا معنی ہدایت وہ جو آسمان سے وہی کے ذریعے ہدایت نادل ہوتی ہے اس کو رشد کہتے ہیں اور اس کے بالکل برعکس متضاد کیا ہے یہاں بہت اہم بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو وہی کے علم کے بغیر بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہوتی یہ عقل سے بھی کورے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں بڑے بڑے دانشور بن کے بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی دلیلوں کے کلابے ملاتے ہیں تو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے عقل والے ہیں بڑے علم والے ہیں بڑے فہم و فراست والے ہیں یہ دین پر چلنے والے لوگ یہ وہی کے پابند ان لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہے یہ کمزور لوگ ہیں یہ یہودی اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے یہ باغیانہ ربیہ شریعت کے خلاف یہ یہودیوں کا تھا اور سچی بات ہے آج بھی یہ جتنے دانشور بڑے بیٹھے ہیں دنیا میں بڑے بڑے نظام بنا کے چلا رہے ہیں یہ جتنے معاشی نظام ہیں ان یہ بنائے ہیں کن لوگوں نے یہودیوں نے سیاسی نظام تشکیل دیے ہیں یہودیوں نے یہ قانون سازی کے جتنے ڈھانچے دنیا میں تقریباً چلتے ہیں ان سب کو یہودیوں نے تشکیل دیا ہے تو ان کو اپنی عقلوں پر بڑا ناز تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ فہم و فراست والے ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ کی شریعت کو ڈی گریڈ کر دیتے اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہی کے ذریعے نازل ہونے والی ہدایات کو کوئی اہمیت نہ دیتے بلکہ ہمیں حالات کا زیادہ علم ہے ہم حالات کے تقاضوں کو زیادہ سمجھتے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ بہتر فکر رکھتے ہیں زیادہ بہتر جو ہے وہ ہم اس کے لیے کوئی بات پیش کر سکتے ہیں یہ یہودیوں کا رویہ تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ اصل میں بیوقوف ہیں یہ ہیں بے وکوف اس کا مطلب ہے جو آسمانی رشد و ہدایت سے محروم ہو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے فرمان کے مطابق وہ بیوقوف ہے ایسے ہی یہ جتنے دنیا میں اللہ کی شریعت کے بالمقابل نظام تشکیل دیتے ہیں قانون سازیاں کرتے ہیں اور معاشرے اور پھر ان کے لیے ان کے لیے طریقے کار وضع کرتے ہیں دولت کمانے کے خرچ کرنے کے حکومتیں کرنے کے یہ جتنے نظام تشکیل دیتے ہیں شریعت سے ہٹ کر اللہ تعالی کے احکام سے روح گردانی کر کے اللہ کے نزدیک سب بے وقوف یہ رشد و ہدایت سے مکمل طور پر محروم لوگ ہیں لیکن ان کا دعوی کیا ہے ہاں جی ان کا یہ اپنے آپ کو سمجھتے بہت ہے لیکن یہ دھوکے میں مبتلا ہیں اللہ اکبر تو ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ باتیں کریں گے کیا کہیں گے کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس قبلے پر پہلے وہ تھے جس قبلے کو پہلے مان کے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے کس چیز نے ان کو پھیر دیا یہ بے وقوف لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے اللہ تعالی کے حکم پر اعتراض کرنا بہت بڑی جہالت ہے بہت بڑی سفاہت اچھا جہالت جو ہے نا جہالت سفاہت سے چھوٹی چیز ہے جہالت جو ہے اگر بتا دیا جائے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے علم آ جاتا ہے جہالت ختم ہو جاتی ہے بندہ سمجھ جاتا ہے لیکن صفاحت اس کو کہتے ہیں کہ علم بھی وہاں کام نہیں دیتا اصلاح نہیں ہوتی صفاحت جہالت پر صفاحت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حسد آ جائے جب بغض پیدا ہو جائے جی تو بندہ پھر علم کو بھی دلائل کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا یہ ہے صفاحت اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ بولا ہے صفاحت کا لفظ بڑا ہی خطرناک ہے یہ ان لوگوں کے رویے ہوتے ہیں جو اصلاح نہیں چاہتے اور اصلاح کر بھی نہیں سکتے آپ لوگ ان کی یہ لوگ ہوتے ہیں جاہل تو سمجھ جاتا ہے اکبر فرمایا یہ یہودی ظالم اور یہ بیوقوف لوگ قبلے پر اعتراض کرنے والے یہ وہ یہ جو اللہ کے ہر حکم پر اعتراض کرنے والے ہیں تو ان کے اعتراض کی گویا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے قل المشرق والمغرب اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب یہ مشرق مغرب اللہ کے ہیں یہ سب سمتیں اللہ نے بنائی ہیں یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے ہاں جی مشرق مغرب بنائے بھی اللہ نے مالک بھی اللہ ان سمتوں کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت ہے اللہ حکم دے مشرق کی طرف منہ کر لو اللہ حکم دے مغرب کی طرف منہ کر لو ہاں جی تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے سب کچھ خالق بھی وہی ہے ان چیزوں کا مالک بھی وہی ہے تو یہ تو بڑی بے وکوفی ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو بنیاد بنا لو ان مسلوں کو اہمیت دو اور جو اصل مسئلہ ہے اس کو غیر اہم بنا دو یہ بے کا یہی کام ہوتا یادی میش مستقیم اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے جس چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف یہاں ہدایت سے کیا مراد ہے یہاں ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے وہی کا علم نبی کی نبوت کتاب شریعت یہ تو اللہ سب کے لیے پیش کرتا ہے لیکن یہاں مراد توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے جب بندہ ہدایت کا رستے اختیار کرنا چاہتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں میں سیدھے راستے پر چل کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں تیرا حکم ماننا چاہتا ہوں تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے اور جو چاہتا نہیں ہے پسند نہیں کرتا اللہ تعالی اس کو ہدایت کی توفیق سے محروم رکھتا ہے گویا کہ یہاں مراد توفیق ہے اور توفیق کے لیے اصول اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو ہمارے لیے ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں نیت خالص رکھتے ہیں نیت کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں ان کو توفیق سے نواز دیتے ہیں ان کو وسائل عطا فرما دیتے ہیں ان وہ سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں جی بہن اللہ علامہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے گویا کہ یہ اسی کی دلیل ہے جب بندہ نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے احسان کا معنی نیکی نیکی کا رستے کی طرف چلنا اور مسلسل اسی پر گام رہنا اس کو محسن کہتے ہیں تو جب بندہ اس کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور جو چلنا ہی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے محروم کر لیتا ہے تو گویا کہ یہ قبلے کی تبدیلی سمتوں کی تبدیلی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اصل اہمیت وہ ہدایت ہے کی ہے جس پر چلنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور بہت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں ہاں جی وہ محروم لوگ اس ہدایت سے یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں ارے بھائیو آج یہ جتنا چینلوں پر سلسلہ چل رہا ہے نا ہمارے یہاں مسلمان ملکوں میں خاص طور پر آپ پاکستان میں دیکھیے اکثر اکثر یہ کون ہے شریعتوں کے بالمقابل انہوں نے باقاعدہ نظام وضع کیے ہیں تشکیل دیے ہیں ان کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تجزیے تبصرے اور جناب یہ دلائل کے انبار لگاتے ہیں ہاں؟ یہ جتنا تقریباً چینلوں پر سلسلہ ہے آپ میڈیا میں دیکھیے اور بہت کچھ لکھا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے شریعت کے خلاف یہ سارے دانشور یہ تجزیہ نگار یہ تبصرہ نگار یہ قانون ساز یہ سارے کے سارے اللہ کے نزدیک یہ رشد و ہدایت سے محروم بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو معاشروں کی تربیت کرتے ہیں ہمارے پاس سو بندہ آیا ہے یہاں بڑی محنت کر کے پورے ملک سے ہاں جی ہمارے مدارس جس میں الحمدللہ صحیح تعلیم ہے اللہ کے دین کی کتاب و سنت کی کتنے لوگ ہیں ان سے وابستہ ہیں جی لیکن ٹیلیویژن ہر گھر کے اندر ہے آج نیٹ کی سہولت سب کو حاصل ہے ہاں جی میڈیا اس وقت بہت عام ہے اس میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ جو تربیتیں کرتے ہیں معاشروں کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو تقریبا سوائے چند دیکھ کے باقی سب کے سب الہاد کی دعوت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تربیت یہ کام اس وقت ہو رہا ہے اور دنیا اس نظام کے اوپر اس وقت چل رہی ہے یہ مغرب سے لے کر مشرق تک تقریبا یہ لوگ دنیا کے اقتدار پر قابض ہیں حکومتوں پر قابض ہیں میڈیا پر قابض ہیں مالی وسائل پر قابض ہیں اور یہ اکثر و بیشتر کون ہیں اللہ تعالی کے نزدیک یہ رشد و ہدایت سے محروم بے وقوف ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ساری محنتوں کاوشوں کے باوجود دنیا کو امن نصیب نہیں ہے دنیا امن و سلامتی سے محروم ہے حقوق کا غصب ہے ظلم انتہا پر ہے کوئی شخص جو ہے وہ دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے حقوق ملیں گے یہ حقوق کے نام کے علمبردار حقوق کے نام پر ظلم کو پھیلانے والے ایسے نظام تشکیل دے دیے انہوں نے کہ دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا نہ امن نہ حقوق کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا پر بے کا ٹولہ غالب ہے مسلط ہے اور وہ نظام چلا رہے ہیں اور دنیا اس ظلم کے اندر پس رہی ہے حل کیا ہے اس سارے صورت حال کا حل کیا بھائی ہاں حل اللہ کے مخلص مسلمان سچے بندوں کے پاس ہے جو قرآن کے حامل ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے وارث ہیں ہاں جی وہ حل پیش کر سکتے ہیں حل ہے ہی وہ اللہ کی شریعت یہ یہ یہ حل کر سکتے ہیں لیکن یہ حل کرنا چاہتے نہیں ہیں ان کی کوئی کوشش نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اس میں اصلاح نہیں ہے بیوکوفی عام ہے عقل مندی کے نام پر دانشوری کے نام پر دنیا میں یہ بیوقوفی اور یہ ظلم و ستم یہ سلسلہ عام ہے اور تربیت کا معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں اللہ اکبر وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداء وما جعلنا القبلت اللہتی کنتا علیہا اللہ لنعلم من یتبع الرسول من ینقلب علا قبئی رحیم و کزال کا اور اسی طرح جالنا کم بنایا ہم نے تم کو امتن وستا امت وسط لتو تاکہ ہو جاؤ تم شہدا گواہ اللہ سے لوگوں پر وہ یقین رسول اور ہو جائیں رسول علیکم تم پر شہیدا گباہ وما جال نل قبلت اور نہیں کیا ہم نے اس قبلے کو کن تھا جس قبلے پر آپ پہلے تھے اللہ مگر لا تاکہ ہم جان لیں منتلہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی ممن اس شخص سے اپنی دو ایڑیوں پر وہ انکانت اور ہےقیناً ہے گہ ہے لقبیر بہت بڑی چیز اللہ مگر اللہ دینا ان لوگوں پر حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت وما کام اللہ اور نہیں ہے اللہ لے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو ان اللہ بے شک اللہ بننا سے لوگوں کے ساتھ لرؤوف البتا البتہ شفقت والا ہے رحیم رحمت کرنے والا ہے ایک ہے یہودیوں کا سلسلہ اہل کتاب کا سلسلہ جنہوں نے کتابوں میں طویلیں کی تحریفیں کی شریعتوں کو بگاڑا اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کی بے وقوف ٹھہرے ایک وہ سلسلہ پچھلی آیت میں ان کا تذکرہ ہے اب مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی فضیلت کی بنیاد بھی واضح کی جا رہی ہے جی وہ یہودی اہل کتاب بے وقوف کیوں تھے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کس بنیاد پر ہے ان دونوں کا موازنہ مقابلہ یہ دونوں آیتوں کے اندر کیا جا رہا ہے اب اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت برتری ان کا کمال بیان ہو رہا ہے فرمایا و کزال کا جالنا اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا جس طرح ہم نے شریعت کو نادل کیا احکام نادل کیے کتابیں نادل کیں جی ایک امت کی جگہ دوسری امت کو لا کے کھڑا کیا اور قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا بالکل اسی طرح اسی طرح ہم نے اس آخری امت کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط بنا دیا گویا کہ قوموں کو امتوں کو جو برتری ملتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے قوموں کا اللہ قوموں کا انتخاب کرتا ہے جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے پہلے پارے میں پڑھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر فضیلت بخشی تھی لیکن وہ اپنے مقام کو کھو بیٹھے نافرمانیوں فرمانیوں کی وجہ سے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا کہیں اس کو خیر امت کہا کن تم خیر اخرجت اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سب سے بہتر ہے امت وسط امت وسط جو ہے یہ خیر کے معنوں میں ہے سب سے بہتر امت ہے وسط کا لفظی معنی تو ہوتا نا درمیان درمیان جی لیکن اس سے متعدد معنی کشید کیے گئے ہیں مفت بیان کیے ہیں ایک معنی معصور تفاصیر نے ابن کثیر اور دیگر نے یہ بیان کیا ہے کہ امت مراد خیر امت ہے جس طرح دوسری جگہ کے اوپر اللہ نے فرمایا کن تم خیرہ امتراس تم سب سے بہتر امت ہو دوسروں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی امت ہو تامرونف تنہو نمہارے بہتر ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ تم لوگوں کی اصلاح کرتے ہو تم بھلائی کی طرف, نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو برائی سے روکتے ہو یہ انبیاء کا مشن ہے جو تمہیں سونپا گیا ہے جو کام پہلی امتوں میں نبی کرنے آئے تھے اب اس آخری امت میں یہ ختم نبوت کے اعزاز کی حامل امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ اس امت کو سونپ دیا کہ تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو امتِ وز سے تائیک معنی سب سے بہتر امت ہونا دوسرا معنی اس سے مراد عدل ہے امتِ عدل یعنی عدل کرنے والی عدل کے ساتھ شہادت پیش کرنے والی کہ آگے شہادت کا ذکر بھی ہے لتکون شہادا رسول علیہ کہ تمہاری شہادت جو ہے وہ عدل کی بنیاد کے اوپر ہے سبحان اللہ دیکھیے یہاں شہادت سے کیا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کو جب حساب لے گا ان سے پوچھے گا سوال کرے گا کہ کیا تمہارے اندر کوئی سمجھانے والا دعوت دینے والا آیا تھا تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں آیا تھا نور علیہ السلاۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اپنی امت کو دعوت دی ہے وہ کہیں گے ہاں یا اللہ میں نے دعوت دی ہے قوم کہے گی یا اللہ ہمیں دعوت نہیں دی یہ اللہ کے سامنے بات ہو رہی ہے نبی کے درمیان اور نبی کی قوم کے درمیان تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کوئی شہادت پیش کیجئے کہ آپ نے اپنی امت کو دعوت دی ہے ہمارا پیغام پہنچایا ہے تو نور علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میری گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی ہاں جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آئے پڑھ کے کہا کہ یہ ہے امت وسط جو شہادت دے گی نبیوں پر گواہی پیش کرے گی قوموں کے خلاف جو نہ ماننے والے تھے انکار کرنے والے تھے ان کے خلاف شہادت پیش کرنے والی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم تو سب سے آخر میں آئے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کیسے گواہی پیش کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا قرآن آیا ہے اللہ کے قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ علیہ السلام نے اتنی مدت ان کو دعوت دی پیغام پہنچایا قوم نے انکار کیا اسی طرح باقی قوموں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر پوری تاریخی شہادتیں پیش کر دی ہیں یہی شہادت تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرو گے یہ اعزاز ہے اس امت کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ گواہ بنیں گے گواہ بنے گے اور ایک معنی اس گواہی کا یہاں یہ ہے شہادت حق شہادت حق حق کی گواہی دینا حق کی دعوت دینا حق وہ ہے آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہو چکا کتاب و سنت کی شکل میں مکمل ہو چکا اب یہ شہادت حق گویا کہ دعوت حق یہ ساری دنیا کے سامنے قوموں کے سامنے یہ فریضہ ہے امت محمد صلی اللہ کسی کا نہیں ہے اللہ تعالی یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہودی تمہاری رہنمائی نہ کریں صلیبی یہ حق نہیں رکھتے کہ مسلمانوں وہ تمہارے سامنے نظام بنا کے پیش کر رہے ہوں اور تمہارے, تمہارے قانون بنا کے دے رہے ہو تمہیں رہنمائی دے رہے ہو بلکہ اللہ کی طرف سے اب تم بحثیت امت مقرر ہو اس بات پر کہ دعوت دینا تمہارا کام ہے دنیا کی اصلاح کرنا تمہارا کام ہے یہودیوں سلیبیوں پوری دنیا کے قوموں کے سامنے ہدایت کا نظام پیش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اب یہودی تمہیں تمہیں رہنمائی نہ دیں تمہارا فرض ہے کہ تم ان کو رہنمائی دو بہت بڑی بات ہے لیکن آج افسوسناک بات یہ ہے کہ کافر اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھتے ہیں مغرب اپنے آپ کو اس اعزاز کے ساتھ اپنی برتری کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہمارا کام ہے ہم دنیا کو گائیڈ کریں گے ہم دنیا کو رہنمائی دیں گے ہم دنیا کو سیاسی معاشی نظام دیں گے ہم دنیا میں وسائل کے استعمال کے قانون پیش کریں گے ہم دنیا کو حقوق دیں گے ہم دنیا کو انصاف دیں گے ہم دنیا کے مسائل حل کریں گے آج مغرب یہ اعزاز لے کے بیٹھا ہے اور مسلمان ان کے تابے اور غلام بن کے بیٹھے ہیں اسی وجہ سے دنیا آج مسائل کی آماد بنی ہوئی ہے ظلم نا حقوق کا غصب اللہ اکبر تو یہ مقام یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کا نہیں ہے جب معاملہ الٹ ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسئلے ہی مسئلے ہیں اور مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہے ایک یہ مانا پھائی شہادت کا اور وسط کا ایک مانا مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ معتدل معتدل امت معتدل امت کہ اس امت میں اعتدال ہے نہ یہودیوں والی شدت ہے نا عیسائیوں والی نرمی کے مبالغے کی حد تک پہنچ جائے نہ یہ ہے بلکہ بالکل اعتدال پر قائم ہے جو اللہ کی شریعت کا صحیح اعتدال ہے جی نہ سختی اتنی نہ نرمی اتنی یہ بالکل درمیان کے اندر دنیا میں یہ جتنا تشدد کا سلسلہ ہے نا شدت پسندی ہے آج ویسے تو مسلمانوں کو بڑا شدت پسند کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں تاریخی طور پر قرآن مجید کے بیان کے مطابق دنیا میں تشدد پسند یہودی ہے ساری شدت دنیا میں یہ جتنی دہشت گردی دیکھو نا جو نبیوں کو قتل کرے بتاؤ ان سے بڑے دہشت گرد کون ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ یہ بیان کی ہے ان کا شدت پسند ہونا ان کا تشدد پسند ہونا یہ یہودی تھے اور عیسائی جو ہیں وہ کون تھے یہ بڑی نرمی بڑی گنجائشیں نرمی کرتے کرتے کرتے کرتے مبالغے پیدا کرنا شریعتوں کے اندر اور حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دینا یہ شرک کے سلسلوں کا عام کر دینا یہ عیسائیوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی یہ بھی یہ بھی خدا ہے جی یہ بھی خدا ہے جی یہ بھی خدا ہے یہ تصور جو ہے یہ شریعت میں یہ بھی جائز ہے جی یہ بھی جائز ہے یہ جتنا سلسلہ یہ عیسائیوں نے پیش کیا اور شدتیں یہودیوں نے دکھائیں جب کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معتدل امت ہے یہ شریعت ایک معتدل شریعت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اعتدال پر مبنی ہیں عدل پر قائم ہیں یہ معنی ہے امت وسط کا اللہ اکبر وماج البلتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے قبلے کا حکم تبدیل کر دیا اس کی حکمت کیا ہے اس کے اندر ہمارے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے لینا علامہ میت الرسولہ ممین کلب اللہ آتے بھائی کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون ہے اطاعت کرنے والا اور کون ہے اللہ کے حکم کی نام فرمانی کرنے والا اچھا لینا ہم جان لیں اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے کسی کام کے ہونے کے بعد اللہ کو علم نہیں ہوتا جیسے ہمارا علم ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بھی جانتا ہے کہ اصل کیا ہے اللہ کو کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے پتا ہے یہاں معنی یہ ہے لینا کہ ہم دنیا کے سامنے نکھار دیں واضح کر دیں لینا ہم واضح کر دیں کون اطاعت کرنے والا ہے اتباع کرنے والا ہے رسول کی اور کون انکار کرنے والا ہے یہودیوں نے کہا کہ ان کا قبلہ انہوں نے تبدیل کر دیا ہم ایسے رسول کو نہیں مانتے ہاں انہوں نے نافرمانی کے لیے ناماننے کے لیے یہ بھی ایک دلیل کا سارا لے لیا گھرلی دلیل جو قبلہ ہی بدل دے اس کو ہم کیسے سچا رسول مان لیں ہاں تو انہوں نے یہ یہ ایک دلیل بنا لی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری حکمتی یہ ہے اس کے اندر یعنی اس قبلے کی تبدیلی کے اندر کہ ہم دنیا کے سامنے واضح کر دیں ان سارے چیروں کو ان لوگوں کو کہ جو مخالفت کرنے والے ہیں نافرمانیاں کرنے والے ہیں رسول کا انکار کرنے والے ہیں اور ماننے والا کون ہے سبحان اللہ جب یہ حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ نے اثر کی نماز بیت اللہ کی طرف ادا کی ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ مسجد قبا میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر آواز دی اونچی آواز دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے میں گواہی دیتا ہوں میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تو جو لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے نماز کے دوران ہی اپنا روخ مکہ کی طرف کر لیا۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یعنی یہ ایمان والوں کا رویہ مسلمانوں کا رویہ ماننے والوں کا اطاعت کا رویہ یہ ہے جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ پیش کیا اور مقابلے میں وہ لوگ ہیں ممین قلع و علاقۂ ہے کہ جو فوراً پھر جاتے ہیں انکار کرتے ہیں یہ ایک محاورے کی زبان ہے ین قلع و ہے ایڑیوں کے بل پھر جانا گھوم جانا جی تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں وہی محاورہ استعمال کر رہا ہے ممین قلع و الاقبۂ کون پھرنے والے ہیں کون انکار کرنے والے ہیں اللہ ایک بات کو دیکھ کر ساری شریعت کا ہی رسول کا ہی دین کا ہی انکار کر دیا بہانا پرا انکار کا اللہ اکبر و انکان کبیر حد اللہ جن کو اللہ تعالی ہدایت کی نعمت دے دے جن کو اللہ ہدایت پر دلنے کی توفیق عطا فرما دے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے انہوں نے تو نماز کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا لیکن کر کون نہیں سکتا جو اس ہدایت سے محروم ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے تم دلائل سے سمجھاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی حسد اور بغض اس انتہا پر چڑھا ہوا ہے ان کے دلوں دماغوں کے اندر کہ ماننے ہی نہیں دیتا یہ حسد جو ہے وہ سیدھا ہونے ہی نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر بہت لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے قرآن مجید کی آیت پیش کرو وہ کہیں گے جی ہمارے مولوی صاحب نے تو اس کا یہ معنی کیا ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے وہ کہیں گے آپ کو زیادہ پتہ ہے یا ہمارے عالم صاحب کو ہمارے امام صاحب کو ہمارے مرشد صاحب کو زیادہ پتہ ہے है? تو بچارے ایسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ایسرے ان کے عقلیں موف ہوتی ہیں دماغ معاف ہوتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے ان کو سمجھانا قائل کرنا جی ان کے ذہن کو بدلنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ہاں جو اللہ تعالی کی توفیق رکھتے ہیں ان کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے وہ قرآن کی آیت دیکھیں گے فوراً اصلاح کر کے شرک سے باز آ جائیں گے حق کو مان لیں گے عقیدے درست کر لیں گے حدیث کو سن کے پڑھ کے فوراً اپنے عمل کی اصلاح کر لیں گے ان کے لیے جو یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور انکار کرنے والے کون ہیں جو اللہ کی ہدایت پر چلنے کی توفیق سے معروم ہے اور اپنے مرشدوں اور اپنے پیروں اور اپنے بڑوں کے ساتھ اس طرح وابستہ ہیں اور اتنا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اتنا حسد اور بغضم ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے اتنا تعصب اپنے فرقے کے لیے پیدا ہو چکا ہے کہ وہ تعصب ان کو سیدھا ہونے ہی نہیں دیتا یہ بات اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہے و ما کان اللہ لیدیا ایمانکم ان اللہ بالناس الرؤف الرحیم اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو یہاں ایمان سے مراد نماز ہے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے سوال یہ پیدا ہوا کہ تحویل قبلہ کا حکم تو مدینہ منورہ آنے کے بہت دیر بعد نادل ہوا تو اس سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہویل قبلا کے حکم سے پہلے جس جس نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اللہ ان کی نمازوں کو قبول کرے گا اللہ وہ نمازیں ضائع نہیں کرے گا ہاں؟ یہ مراد یہاں نماز ہے ایمان سے مراد نماز ہے گویا کہ نماز ایک اتنا بڑا عمل ہے اس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے یہ نماز کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے اور دوسرا یہ عقیدہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان عمل جو ہے ایمان کے لیے لازم ہے عمل کے بغیر ایمان ناقص ہے عمل کے بغیر ایمان ناقص ہوتا ہے عمل جتنا کمزور ہوتا ہے ایمان اس کے ساتھ اتنا ہی کمزور ہوتا ہے اور عمل جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے ساتھ ایمان اتنا ہی زیادہ بہتر اور بڑھتا ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اور عمل کے ساتھ بڑھتا ہے تو یہ سارے مسئلے اس سے ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی پہلے جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اللہ ان کی نمازیں ضائع نہیں کرے گا اللہ ان کا عمل ضائع نہیں کرے گا فرمایا ان اللہ حبن صرف الرحیم اللہ کیوں ضائع کرے گا اللہ تو بڑی شفقت والا ہے اللہ تو بڑے رحم کرنے والا ہے اللہ کا کا تعلق اپنی مخلوق سے بڑی ہی محبت اور شفقت والا تعلق ہے یہاں ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دفعہ قیدیوں میں کچھ لوگ پکڑے ہوئے آئے تو اس میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے ایک عورت کا بچہ گم گیا جہاد ہو رہا تھا نا تو قیدی بھی آتے تھے قدیمتیں بھی آتی تھیں اللہ اکبر تو ایک عورت کا بچہ گم گیا وہ دیکھتی جس بچے کو دیکھتی اتنی بے بس ہو پڑی تھی کہ بچے جس بچے کو دیکھتی اٹھا کے اس کو اپنے قریب کر لیتی سینے سے لگا لیتی ہاں جی اور پھر تلاش کرتی دیکھتی یہ میرا بچہ نہیں ہے پھر چھوڑ دیتی پھر دوسرا پھر تیسرا اس طرح دیکھتے دیکھتے تو اس کو اپنا بچہ بھی مل گیا جب اس کو اپنا بچہ ملا تو بے اختیار بے بس ہو کے اس نے اس کو اس طرح اپنے سینے سے چمٹایا اور اپنا دودھ اس کے منہ میں دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو اس عورت کو اور بچے سے اس کی محبت کو کیا یہ عورت پسند کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں چلا جائے تکلیف میں مبتلا ہو جائے صحابہ نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی یہ کس طرح برداشت کر سکتی ہے اس کی بچے سے محبت اتنی گہری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس عورت کو اپنے بچے سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کے بندے آگ میں چلے جائیں ہاں؟ یہ آگ میں بھاگ بھاگ کے جانے والے بندے خود ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے اللہ اللہ کی پسند یہ نہیں ہے تو اللہ تو بڑی شفقت والا محبت والا رحمت والا اپنے بندوں پر اس کا تو کیوں نمازیں ضائع کرے گا کیوں کسی کا عمل ضائع کرے گا وہ تو معاف کرنے والا ہے وہ تو کمزوریوں کو دور کرنے والا ہے وہ نیکیوں کو ضائع کیسے کرے گا و شادو اللہ